الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفى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 مُسَرُّكُمْ حَسَنَةٌ تُصِيبُهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُونَ بِهَا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمْنَدُبُ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ آمين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 محفل ملاد دے بارے دو فرقے گلب کا شکار ہیں اور دی گلب حرام ہے اندر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 کہ بابا نظام حضور پاک نے فرمایا کان آ میرا جہا اسے داخل ہو سی امن والا نہیں ثابت ہوتا کہ بہشتی بن جانا یا جی جنتی قرآن پاک کے نہیں آیا خلا من داخلہ خلا وہ کان آ منا جہا ہرم کے داخل ہوئے مکہ شریف دے حرم دی حدود امن والا بن جاندہ ہے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 فائ فرا اس طرح بھی سننے جدو فرداں تو فارغ ہو پھر پھر سنتان مصروف ہو گئے اتے واجبا نے انہوں نے گھر نہیں فرمایا کیونکہ آپ شافی تمبلی نے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 قبول قبول نہ ہونے دا مطلب کی ہے کوئی اجر نہیں لبے دا جس طرح کیتی دی جزا اگا لبنی ہے اس طرح کیتی دی جزا نہیں لبنی نفل سنتوں کے اتنے دیکھو تو صحیح دی حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی گل سنانا صبح دی نماز ہوئی کھڑی تھی فرد شروع ہوئے کھڑے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 تا شریت فرمایا کے سنت ادا کرو فورے اگر تھا کوئی نہیں توجہ کے ادا کرن دی پچھو ہجاب یا پردے دے کے حجاب پیشا دے پیچھے کھلو کے ادا کرن والی تھا کوئی نہیں سنتا چھو فرد شامل ہو جائے <تصفح>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 غاؤس پاک فرمان نے فرد چھوڑ کے سنتا نفرج مصروف ہونے والے بندے دی مثال اس شخص جنو بادشاہ اپنی خدمت بلا وہ بادشاہ دی خدمت چڑ کے اسے نوکر دی خدمت مصروف رہد بادشاہ خراڑا تیرے نو کر دی دی کھلوتا وہ آخدہ میں ترے نوکر کی خدمت خروتا کی غوث پاک فرما نے سنتا نفل خادم نے کنڈا جاہل بے وقوف بندہ جن فل بلاو بادشاہ بلاوے تو خادم کی نوکری اچ مصروف رہ جائے وہ آ کے گلو سی میں تیر نوکر کی خدمت کرا. توجہ نہیں فرمائی نے وہ خدا داقی بندہ <laughs> <laughs> باقی ویچ, باقی آمال دے اندر فراہد نے وافل کی مثال کے دیا میں نماز والے پسے سمجھا دینا باقی چکریں سبحان اللہ نماز <laughs> <laughs> دے نال سنت جو رکھی گئی ہے کیوں تاکہ فردا جڑی کمی گئے خادم کہ نہ ہوگا پھر جی سنتاں سنت کمی یا سنتوں فردا نہ رڑایا تو مڑ کمی رہ گئی ہے تو پھر نفل پوری ہو جائے اے فرائض بھی تکمیل رکھے گئے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 مکروہ تحریمی نو چھڈنا ہے واجب ایک ہے حرام حرام نو نڈنا ہوں فرو مسئلہ لو داڑ ہی منا مکرو تحریم ہے اس کا چڈنا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 جنہو شریعت دے مطابق ہرا حلال حرام جائز نجائز کاروبار دا پتہ نیشی اندہ فکہ دے مسئلے لیسے جاندہ اندہ آپ پشتے تھنہو تن پتہ ہے خرید فروخت کیویں کری دیئے شرح جیڑا اخدہ سی ہاں جی پتہ ہے آپ فرماندے دے تھن میں جا جیڑا اخدہ سی من پتہ نہیں آپ کٹ کٹ کے تو بزار چ کردے تھن فرمان دے تو حرام کھوڑا ہے بیٹا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 میں چشتیاں شریف گیا خطاب تے ابے ایک ملا آخیا تور سا کہ چیشتیاں شریف گیا ختاب سے اتے ایک تے ملہ آکھیا تور سو چیشتی گلت کہہ گیا یہ تے نماز بڑا فرد ہے کر کے لکا نے شریعت متل کر کے اس کم کام زور رکھا ہوا اور پھر اے نار اکھنا کہ پکا قبول ہے کیڑی بئی آئی ہے بئی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 ایک بندہ نیت کیتی کھڑا ہوئے لوکن وخان آستے پڑھتا پیا ہے قبول ہوئے گی الٹا گناہ ہے کہ نہیں اچھا میں کہہ بھی نماز آکھے جی ہوتے قبول مطلب نہیں ہوتی خلوص تو بغیر میں کہہ درود آکھو قبول ہے میں کہہ دس نماز درود ہے پاگل نہ پوتر بندائے میں نہ پیا جاندہ جاتے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 بھی کئی وارا مسجد سنبھالنے بریلوی سال ستارہ ستارہ سال درو شری پڑی رکھتے ہیں اسلاط السلام علیک رسول اللہ اسلام یا حبیب اللہ ستارہ سال بھی سال درود پڑی دیا ستارہ بھی سال تو بعد بندے رلامے گئیں اورا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 اللہ تعالی ہے اللہ دی عبادت کرو دین نالص کر کے مخلص ہو کے منافقت نال کوئی شہ کوئی عمل اللہ تعالی قبول فرماندا نہیں دوستہ دوست اس پکا قبول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 جس محفل جانا حرام ہے محفل جائے تو سی <تصفح> <تصفح> <تصفح> کیوں نہیں تھوڑی ماما گلا تنا گئی آپ تو, تو پوچھا اگر ایک نات خان کاروبار کر دے کردا ناد پیسہ کما دجرت فیساں آپ حدیث پاک لکھی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 توجو سی امر بن کورا امر بن کرا پچھے کی کال شور ہے پچھے کی شور ہے چپ کراؤ یہ پچھوں کو تمیز سے نا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 دفلی کولے پوری ٹیم وی ہزار فیس بریلوی مکالا پہ ملتا ہے جی؟ ان آخ لانتی شرم کر شرم کر کس ویلے دی پہ گل کرنا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 مولا تیرے تیری کرم کر چ کوئی نیکی تیری بھی قبول ہو جا ہر وڈی تو وڈی چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچ کوئی پتہ نہیں بے پرواہ کیری ہوپ لوگ دو لاکھ سک لو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 بے پرواہ کیو کہ تو دو لوگ سڈ لے رہے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 بخشی چڑھ دے پورے کار <تصفح> انہیں اس سلسلے تو گلانا سمجھاوا ایک عقیدے کی سلاح ہو جائے گی غلط فہمی دور ہو جائے گی سبحان اللہ کہ اللہ تعالی دون جہان چمان نے ہزور دونوں جہان رحمت نے یا ایک جہان کیوں بھی سنگیو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 موللا قرآن پڑھنے کو آخر نہ نہ نہ نہ سیدی گلچ کرنا میں ہے تو میں تین پوچھنا وہ جدو آنیا دی گل دی جہان کی ایک مولوی نہیں سننا سو سننا قرآن پڑھن نہ سنے تو آخ نہ ہیلا کرنا ہی پہنے مول سا بو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 حرم النبوي فرماندے نے سید عائشہ پاک سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہا ذی الايه اللحن اللحن أهم الذين يشربون الخمره ويسرقون قال لا يا ابنه الصديق سبحان اللہ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون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 بندے بھی مرد تارا بندے بھی مرد ایمان بھی جان بےغیرتی بھی بڑی ہوں ہر بسنت میلہ تے سکھان کا سو ملاد تا اتنے کام منا کسلان ہون گے یہاں دا مدب یا؟ دا کی ہوا یہ مدب بن سی پھر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 मैं तुम क्या सुनावा अगले दिन फरोज सं लाहौर माल रोड एक दुकान है बड़ा वाला किताबा उस मग अंदर वड़िया पेंटू अपनी रन रन धीर की थी। नाल ले फिर झाटा छाटा उस कटिया मेरे नाल ना मैं आग लग गई सेक जा प्या मैं आख्या मैं आख्या, आख्या यार ये औरतों के घर बहन बनिया पासे फिरते رن جیڑی تھی نا وہ تس کے ٹیٹڑیاں وٹ گئی او سمجھ گئی میں مولک کر رہا ہے کوئی کام خراب ہونا جہاں تھی نا وہ بغیرت باو او بہ جناب مل صاحب اگر ان کو ساتھ نہ رکھے تو پھر آ کیسے پیسے جائیں گے میں اس وقت وقتی طور سے صرف ای گل کیتی میں کہا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 ایک زمانہ ہے جاہلیت دا. ہے نبی پاک دے رسالت دے اعلان تو پہلوں دا یہ چھ سو سالہ دور حضرت عیسیٰ اور نبی پاک دے درمیان آ سدیا اتنو جاہلیت دا دور آخیا جا پوری دنیا کا جاہلیت سی اور رسول اللہ دے اعلان مبارک تو بعد وہ دور ہے اسلام کا پھر اسر چار سنگتاں ایک رسول کریم دی سنگت ایک صحابہ دی سنگت ایک دی سنگت تباہ ہاں یہ چار سنگت حضور سرکار دے سنگت مبارک آور اللہ دور حضور سرکار دے صحابہ دی سنگت یعنی دا دور اللہ حضور سرکار دے تبا دی سنگت دا دور آلہ اتبا تبا تابے چوتھا دور امام کا وہ اللہ آلہ انہوں اسلامی روشنی کا دور آخد اللہ دور کا دور آخد لال دل. بول سبحال اللہ سجنا میں منکتا سمجھاوا ادھر ویخنا بکو فر سامنے آئے جاہلیت کا زمانہ اسدر کی سوگ کھلے رن खुला खां सन ना हलाल वेखना ना हराम ना पाकी पलीती दी कोई पाबंदी खुला पाणे। जी किया कपड़े पाले। ली कीता ला लंगे ब फिर दे खुला नहा छप्पड़ बड़े हो रना मर्द कट्ठे नंगे नहाते फिर दे। چھپڑا دے چھپڑ جی کہا کر لے نہیں تو جاری وقت نہیں نبھ گئے وقت گزار لے گھر کوئی پابندی تین جہلیت دے وقت نظر نہیں آئے گی رسول اللہ دے اعلان مبارک تو بعد اسلام کا جد اس دے اندر پابندیاں ہی پابندیاں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 اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے پاک کہ منافق دین دا سوکھا کام انہیں سوکھا ہی ہے نا بھئی پیسہ دے کل لوگوں کو آم ہے نا ہاں جی بھئی بھین بھی کما, بھی بھی کما بھی ایک بندہ تھوڑا کم ادھر امداد باہر دیا وکری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 حفاظتی کے مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں پڑھتے جاؤ میں تو آدھا ہوں تھا اللہ آخیا میں قسم خدا تقریر کرتا تھا میرے تو سوال تو کئی سال پہلے اچانک میرے منہ چ نکل گیا نسل مارن نسل مارن دے ٹیکن اللہ تعالی فضل سال بعد حوالے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 پاؤڈر پیو والے نشائیاں اگے نشے نشائی دے خلاف بولو وہ سنتے ہیں اس قوم کا یہ حال ہے <تصفح> انہوں بیماریاں دا نشا انگریز دے مر نشا ہی ایڈا لگ گیا کہ انہوں دے اگے بیان کرو نا نہ بیچارے مرن لگ ہائے پہ ہے کہڑے پاسے پی ج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 مردے دوئی جی. نے سچ آخر جی کیتا ہے پہلو فون اس فون دشمن نے پیسہ کمایا ہے. دولت کما سوئے سو ای جن مرضی آئٹم بنا وے. پھر اس کیا ہوں آخری انہوں سر چکرا پیسہ کما لیا ہوں انہوں جانا لوا ابتداویچ ایک ایسا سسٹم رکھ دے اندر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 क्या हम फोन है सर फोन yeah. फोन हम फोना बंद मर रहे ने? Yeah. है yeah. मुल्तान रात दो बेहोश हो गया yeah. जना अस्पताल साडे संघी जा वेखे एक आया पैसी दो बंद एक का कड़ गया एंज yeah. नाल लाया सू آداد جی میں لا لگا کن بھی اڈ گیا ہے تے دید بھی ختم ہو گئی مردہ قوم ہے ایمان نال ساری قوم مردہ بیچاری ختم ہے ہاں مردے کی تو سچ آ کہ کیوں کی کیتا ہے پہلو اس فون اس دشمن نے پیسہ کمایا ہے دولت کما لی سو کہ جن نے مرضی آئٹم بنا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 یا بٹل دباؤ بندہ گیا. کیوں جو رب دے قرآن فرما دین تم سسکم ہسن تم و وائل تب کم سی ہے فراہ موم لوکا پھر تو دشمن نے اگر تکھ پہنچے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 ملتان کا کادمی ٹبر کادمیا ملر شہید جی uh, اس بھی پائے یہ جی جی جی مطلب لانتی سب بئیمان جی سب کاٹل قوم لانتی وک چکے نے ہاں سور کتنے کے پتر وا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 وہ لانتی کیوں تا خدا بٹھا باوے وہ خدا اینا دا کھ نہ چڈیا کو امین آمین نہیں آکھے گا وہ لانتی کا پتر وہ ایڈے لالم کے پتر بن گئے سنگ کے جیڑا ایڈا دشمن چیٹے ننگیا تیرے سامنے اخبار بڑے پین سب کچھ تینوں چنڈے موبائل دے ذریعے بندے ماری جاندے کتے کتے پلاؤ کتے پلاؤ کیوں نے اگے کیا یہ تاکہ جدو ملر ہوسی تے اے قوم فسے گی ان مرید آخر گے واہ جی واہ حضرت سب اگے مکالہ ملتے پھر دینا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 اکر دے مو شکاری بٹیرے بٹیر لٹکا کے پھر ادھر جا لا کے لارا لا کے جا اللہ کے پھر فسا ہے سعید مظہر سہید یہ کازمی فدلو یہ فلانے یہ جن ہے ہیں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 قرآن فرما کافروں کی تمہیں کافر کر دیں گے میں ملا سور قرآن کیتی کی میں ایمان والا دوستو اللہ تعالیٰ قرآن سنا لے کہ اگر مصیبت پہنچے تو کافر خوش ہوں راحت پہنچے کافر دکھ کرتے ہیں یہ سچا قرآن یا جھوٹا بولو سچا اچھا ہے کہ نہیں تو یہ مخدریز برطانیہ یہودی دے خیر خاں بن کے دوائی پہ دیں خیر خاں بن کے امداد پکڑتے ہیں خیر خاں بن کے مدر سب چلا خیر خاں بڑ کے پیسہ دے دی روشنی دینا چاہتے ہیں ہر ایمان دس ملا قرآن کا منک ہوا کہ <سلام> <سلام> <سلام> تے قرآن کا <سلام> <سلام> نکاح دوبارہ کراؤ جی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 گلا کٹ میں جڑا یہودی کے پیچھے لگ کے حضور دی امت دے دی دین نو قتل کرے مراوے میں اس سور نو سور نہ آخا میں اس کتے نجو نہ آخا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 پہ بیٹھا رہے پتر موضوع موضوع سا سوفی اعظم دے بارے میں موضوع آنا میں چلیا تو موضوع آوا گا پورا ان شاء اللہ جی اور بس پتر کہڑا کوئی روزانہ میں جواب دینا وہ گلا مڑ مڑ لکھی آؤں مال کا وقت ہو گیا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 साहेब असल ओ मैं जो मैनू मौली मैं लिखे मैं मैं क्या एक मौलवी थी फतवा उन्हें जारी किया भी जम जमद खूबज पेशाब जाए दुनिया कट्ठी होनी शुरू हो गई सारे मौलबी बेटा गर्क जाए तेरा बठा गोलोगे कख नवीए नवा फतवा दता भी जम जमद खूब पेशाब जाए हूं जो कह लगा यार गल सुनो पहले मेरी मजबूरी तो पछाणो हम तेन कजबूरी उस आख्या मैं महल्ले चाह मैं अब तक किसे सलामी किया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 पर बड़ा भैा मत अपने न छेड़िया पहलो अकल ले और अकल आना ईमान ईमान आना ही गैरत गैरत पैदा कर दिल देंद रब कोल मांगे फजल दौलत शिया सुनी दा हिस्सा अगर पवेगा तो सुनी की कुर्बानी नहीं होनी शीए की पहलू ही कोनी تازی پرچی میں ذرا نہیں لکھا مسلمان کٹے کرو میں جنہوں نے کھنا مسلمان ہی نہیں ہوں اللہ تعالی قرآن اللہ فرما ساری گلوں تو بعد